فیضان سنت جلدول کے باب فیضان رمضان میں فیضان تراویح کا جو مضمون ہے اس میں جامع ترمیزی حدیث نمبر چار سو چھاسی کے حوالے سے درود پاک کی فضیلت لکھی امیر المین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا دعا آسمانوں زمین کے درمیان معلق رہتی لٹکی رہتی اس میں سے کچھ بھی اوپر نہیں چڑھتا یعنی دعا قبول نہیں ہوتی جب تک تو اپنے نبی پر درود نہ بھیجے صلی ول حبیب صلی اللہ تعالی عل محمد وعلی آلی ہی و وبارک وسلم مدی چینل کے ناظرین اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے اس کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں جیتے جی پھر ماہ رمضان عطا فرما دیا وہ مبارک مہینہ جس میں قرآن نازل ہوا وہ مبارک مہینہ جس میں نفل کا ثواب فرض کے برابر ہے ماہ رمضان نزول قرآن کا مہینہ ہے اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم کثرت کے ساتھ قرآن پاک پڑھیں ہمارے امام امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی ہو رمضان میں اکسٹھ بار قرآن کریم ختم کیا کرتے تیس دن میں تیس رات میں ایک ترابی میں اللہ اکبر آپ نے جس مکان علی شان میں وفات پائی اس میں سات ہزار مرتبہ قرآن پاک ختم کیا امام شافی رحمتہ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں بھی یہ کہا جاتا ہے کہ آپ ماہ رمضان میں ساٹھ قرآن پاک ختم کیا کرتے تھے اللہ وبارک و تعالیٰ ہمیں بھی کثرت تلاوت کی توفیق فرمائے اور صرف شمار نہیں کرنا گنتی نہیں کرنی کہ اتنے پڑھ لی اتنے پڑھ لیے لی لی سمجھے کیا سمجھنے کے لیے ترجمہ و تفسیر پڑھنا ضروری ہے نا تو ترجمہ کنز الامان اور تفسیر نور نورالفان پڑھیے خزائین عرفان پڑھیے اور مکتبۃ المدینہ نے سیراۃنان اب شائع کر دی یہ پڑھیے اس میں تنظ ایمان کا ترجمہ بھی ہے اور کنز المان کے ترجمے کو آسان کر کے قنض العرفان کے نام سے ترجمہ بھی کیا ہے اس کو پڑھیے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے آج آپ کو شداد کی نقلی جنت کا واقعہ سناؤں گا یہ این الحکایات مکتبۃ المدینہ کی مطبوع کتاب ہے جلدو صفحہ دو سو پچانوے تا 298 سو بہت طویل واقعہ ہے اور بہت دلچسپ ہے شکایت نمبر ہے 421 اور پھر اس کے تحت ان شاء اللہ آپ کو آیا ترجمۂ ایمان اور تگر مدنی پھول بھی پیش کرنے کے سعادت حاصل کی جائے گی اول تاخیر اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ شرکت کی کیجیے کم از کم رضا الہی اور حصول ثواب کی نیت تو ہونی ہی چاہیے حضرت سیدنا واہ بن منب رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن قلابہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گم شدہ اونٹوں کی تلاش میں نکلے جب عدن کے عرب کے ایک علاقے کا نام عیدن ہے اس کے صحرا میں پہنچے تو ایک عظیم شان شہر ظاہر ہوا جس کے گرد قلعہ بنا ہوا تھا اور کل کے ارد گرد بہت سے خوبصورت محل تھے ایک نہیں محلہ تھے بہت سے خوبصورت محل تھے حضرت سیدنا عبداللہ بن خلابہ رضی اللہ تعالیٰ ہو یہ سوچ کر اس طرف گئے کہ کسی سے اپنے اونٹوں کے متعلق پوچھ لیں گے لیکن کوئی نظر نہ آیا سواری سے اترے گلے میں تلوار لٹکائے ہوئے قلے میں داخل ہو گئے دو بڑے بڑے دروازے دیکھے جن پر سفید اور سخ قیمتی موتی جڑے ہوئے تھے مضبوط اور خوبصورت دروازے آپ نے اس سے پہلے کبھی نہ دیکھے تھے ویران سہرا اور عظیم و شان خوبصورت شہر بڑی گھبراہٹ ہوئی جب ایک دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئے تو آپ نے اپنے آپ کو ایک ایسے شہر میں پایا جس میں کثیر محلات تھے ہر محل کے اوپر کمرے تھے جن کے اوپر سونے سے بنے ہوئے کمرے تھے ان کی تعمیر میں سونا استعمال کیا گیا تھا چاندی استعمال کی گئی تھی قیمتی جواہرات استعمال کیے گئے تھے مکانات کی بلندی شہر میں تعمیر شدہ کمروں جتنی تھی سہن میں جا بجا قیمتی پتھر مشکران کی ڈلیاں بکھری ہوئی تھی آپ نے کچھ قیمتی موتی مشک و جعفران کی ڈلیاں اٹھائی دروازوں سہن میں جو نصب شدہ موتی تھے جواہرات تھے ان کو جدا کرنا چاہا وہ جدا نہ ہوئے اونٹنے پر سوار ہوئے اور اسی قدموں پر واپس یمن پہنچے لوگوں کو اس عجیب و غریب شہر کے متعلق بتایا لائی ہوئی چیزیں دکھائی طویل عرصہ گزرنے کی وجہ سے موتیوں کا رنگ پیلا ہو چکا تھا جب یہ واقعہ شہر میں ملک میں مشہور ہوا تو حضرت سیدنا امیر المین امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت سیدنا عبداللہ بن قلابہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بلا بھیجا واقعہ پوچھا تو آپ نے عجیب و غریب شہر اور وہاں کی اشیاء کے متعلق سب کچھ بتایا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو یہ باتیں بڑی عجیب معلوم ہے وہ تو عجیب ہو کر پوچھو تم نے یہ باتیں جو بیان کین کے سچ ہونے کے بارے میں میں کیسے یقین کر لوں ارض کے حضور میں وہاں کے موتی جواہرات اپنے ساتھ لایا ہوں کچھ چیزیں اب بھی میرے پاس موجود ہیں یہ کہہ کر کچھ یاقوت پیش کیے جو عام یا کی نسبت قدرے پیلے ہو چکے تھے مشک کی دلیاں پیش کی جن میں خوشبو نہ تھی لیکن جب اس کو توڑا گیا تو تیز خوشبو نکلنے لگی امیر المکمن حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے سونگا تو زعفران کی خوشبو معلوم ہوئی اب آپ کو یقین ہو گیا لوگوں سے پوچھا کوئی ایسا ہے جو مجھے اس عجیب و غریب شہر اور اس کے بنانے والے کے بارے میں بتائے یہ بتائے یہ کس قوم کا واقعہ ہے خدا عزوجل کی قسم حضرت سیدنا سلیمان بن داوود علی علیہ سلام کی مثل کسی کو سلطنت عطا نہیں کی گئی اس طرح کا شہر تو ان کے ملک میں بھی نہ تھا بعض لوگوں نے عرض کی یا امیر المنی اس دنیا میں آج کے دور میں اس زمانے میں اس واقعے کے متعلق صحیح صحیح معلومات حضرت سیدنا کابل احبار رضی اللہ تعالی انہی فراہم کر سکتے ہیں آپ مناسب خیال فرمائیں تو نے بلوا حضرت سیدنا عبداللہ بن قلابہ رضی اللہ تعالی عنہ کو چھپا دیں اگر واقعی یہ اس شہر میں داخل ہوئے ہوں گے تو حضرت سیدنا کاب ال احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہر اور اس میں داخل ہونے کے بارے میں ضرور بتائیں گے کیونکہ یہ عظیم معاملہ ہے اور اس شہر میں داخل ہو کر اس کے اثرار یعنی رازوں سے واقف ہونے والے کا ذکر صادقہ کتب میں ضرور ہوگا اے امیر المین اللہ تعالی ہو اللہ نے جو اشیا زمین پر پیدا فرمائیں جو واقعات جو حادثات رونما ہوئے مستقبل میں جو عظیم واقعات ہوں گے وہ تمام کے تمام تورات میں مفصل یعنی تفصیلا یعنی ڈیٹیل کے ساتھ بیان کر دیے گئے اس وقت حضرت سیدہ کاب احبار رضی اللہ ہوتا صادقہ کتب کے سب سے بڑے عالم ہیں ان شاء اللہ اللہ وہ آپ کو اس واقعے کی ضرور خبر دیں گے امیر الکملین حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ ہوتا نے کابل احبار رضی اللہ ہوتا کو بلوایا فرمایا اے ابو اسحاق رضی اللہ علیہ میں نے تمہیں بڑے کام کے لیے بلایا ہے امید ہے آپ کے پاس اس کا علم ضرور ہوگا کہا اللہ عزوجل علیم و خبیر ہے اس کے سامنے سب عاجز اسے میرا سارا علم اسی کی عطا سے فرمائیے آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں فرمایا اے ابو اسحاق مجھے بتائیے کیا دنیا میں کسی ایسے شہر کے متعلق تمہیں کوئی خبر پہنچی ہے جو سونے چاندی کی اینٹوں سے بنایا گیا ہو جس کے ستون یعنی پلرز زب جد اور یاکوت کے ہوں جس کے محلات اور بالا خانوں کو موتیوں سے سجایا گیا ہو جس میں باغات ہوں نہرے ہوں راستے کشادہ ہوں حضرت سیدنا کاب الاحبار رضی اللہ تعالی انہوں نے فرمایا اے امیر المین قسم اس ذات کی جس کے قبضۂ قدرت میں میری جان ہے مجھے زن غالب تھا کہ اس شہر اور اس کے بنانے والے کے متعلق مجھ سے ضرور سوال کیا جائے گا اس شہر کی جو صفات آپ نے بیان کی اور جو کچھ آپ کو بتایا گیا وہ حق ہے اس کو شداد بن عاد نے بنایا اور اس کا نام یعنی اس شہر کا نام کرم ہے جس کے بارے میں اللہ تبارک وا تعالی نے اپنی کتاب پرانے مجید میں اس طرح انشاد فرمایا ارم آزاد الم یخ لک مف لحا فل بلا پاراتی سور فجر آیت نمبر سات آٹھ ترجمہ کنز امان وہ ارم حد سے زیادہ طول والے کہ ان جیسا شہروں میں پیدا نہ ہوا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ایکاب آپ رضی اللہ تعالیٰ اللہ عز و جل آپ پر رحم فرمائے اس کے متعلق ذرا تفصیل سے بتائیے فرمایا اے امیر المنین آج کے دو بیٹے تھے شدید اور شداد جب آج کا انتقال ہوا تو دونوں بیٹوں نے سرکشی کی قہر و غضب سے تمام شہروں پر زبردستی مسلط ہو گئے کچھ حکمران ڈر کر ان کی اطاعت پر مجبور ہوئے بقیہ سے جنگ و جدال کر کے اپنی سلطنت میں انہوں نے شامل کر لیا یہاں تک کہ تمام لوگ ان کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گئے ان کے زمانے میں مشرق و مغرب میں کوئی ایسا نہ تھا جو خوش دلی یا مجبوری سے ان کی حکمرانی قبول نہ کرے جب ان کی سلطنت مضبوط ہوئی ہر جگہ ان کی بادشاہت کے سکے بیٹھ گئے تو شدید مر گیا اب شداد اکیلا ہی پوری سلطنت کا بادشاہ تھا کسی کو اس سے جنگ کرنے کی ہمت ہی نہ تھی شداد کو شادی کتب پڑھنے کا بڑا شوق تھا ان کتابوں میں جب بھی جنت اور اس میں موجود محلات تعو جواہرات باغات کا تذکرہ پڑھتا یا سنتا تو اس کا شریر نفس اسے اس بات پر ابھارتا کہ تو بھی ایسی جنت بنا سکتا ہے جب اس بدبخت و نامراد کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی تو سو خزانچیوں کو بلایا ہر خزانچی کو ایک ایک ہزار مددگار دی اور کہا جاؤ روئے زمین کا سب سے بڑا اور عمدہ جنگل تلاش کرو پھر اس میں ایک شہر بناؤ جو سونے چاندی یاقوت زبرجد اور موتیوں سے مزین ہو اس کے نیچے زبرجد کے ستون اوپر محلات بالا خانے ہوں پھر ان کے اوپر مزید بہترین اور عمدہ کمرے ہوں ان کمروں کے اوپر بھی بالا خانے ہوں محلات کے نیچے گلی کوچوں میں ستون اوپر محلات ہوں ہر قسم کے میوے دار درخت ہو ان کے نیچے نہریں بہتی ہوں کیونکہ میں نے صادقہ کتب میں جس جنت کے بارے میں پڑھا اور سنا وہ ایسی ہی ہے اور میں ایسی جنت دنیا میں ہی بنانا چاہتا ہوں شداد ملعون کی بات سن کر خزانچی نے کہا آپ نے اس شہر کی جو صفات بیان کی اس کی تعمیر کے لیے اتنے سارے یاقوت زبرجد ہیرے جواہرات سونا چالی کہاں سے لائیں گے کہا تم معلوم نہیں اس وقت ساری دنیا پر میری حکومت ہے کہا کیوں نہیں بے شک ایسا ہی ہے تو پھر ساری دنیا میں پھیل جاؤ زمین پر سمندر میں جہاں جہاں زبرجد یاقوت ہیرے جواہرات کا خزانہ ہو سب لے لو ہر قوم پر ایک ایسا فرد مقرر کرو جو اپنی قوم کے تمام خزانے جمع کر لے جتنا ہمیں مطلوب ہے اس سے کہیں زیادہ خزانہ دنیا میں موجود ہے یہ کہہ کر شداد نے پوری دنیا کے بادشاہوں کو پیغام بھیجوایا کہ وہ اپنے اپنے ملک کا خزانہ میرے شہر میں بھیجوا دیں حکم پاتے ہی ساری دنیا کے بادشاہ دس سال تک شداد کے شہر میں اپنے اپنے ملک کا خزانہ جمع کراتے رہے جس میں سونا چاندی یاقو زبرجست ہیرے جواہرات ہر قسم کی زیب و زنت کا سامان تھا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا ایک کہ ان بادشاہوں کی کتنی تعداد تھی فرمایا اے امیر المین وہ دو سو ساٹھ تھے جب سب سامان جمع ہو گیا تو کام کرنے والے نکلے تاکہ ایسی جگہ تلاش کریں جہاں شداد کی نقلی جنت بنائی جا سکے کافی تلاش کے بعد وہ ایسے صحرا میں پہنچے جو ٹیلوں اور پہاڑوں وغیرہ سے خالی تھا کہنے لگے یہی وہ جگہ ہے جس کا ہمیں حکم دیا گیا بس پھر کیا تھا کاریگر مزدور جوک در جگ وہاں پہنچنے لگے جتنی جگہ درکار تھی اس کی حد مقرر کی چشمے کھودے گلی کوچے بنائے نہروں کے لیے گڑے کھودے ان کی جڑوں میں خوشبودار سفید پتھر رکھے عمارتوں ستونوں کے لیے بنیادیں کھودی گئیں ان میں قیمتی بہت مضبوط پتھر لگائے گئے زبر جد یاکور، سونا چاندی ہیرے جواہرات منگوائے گئے کاریگر ستون بنانے لگے معمار سونے چاندی کی ایندوں سے محلہ تعمیر کرنے لگے دودھ و خوشبودار پانی کی نہریں جاری کی گئیں اور اس طرح اس شہر کی تکمیل ہوئی حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ پوچھا ایک آپ رضی اللہ تعالیٰ خدا عزوجل کی قسم میرا خیال ہے کہ انہیں اس شہر کی تعمیر میں بہت عرصہ لگا ہوگا ہا جی ہاں میں نے تورات میں پڑھا یہ کام تین سو سال میں مکمل ہوا پوچھا شبداد بد وخت کی عمر کتنی تھی حضرت کاب الاحبار رضی اللہ تعالی نے فرمایا نو سو سال فرمایا اے ابو اسحاق آپ نے ہمیں عجیب و غریب خبر دی ہے اس کے بارے میں کچھ مزید بتائیے فرمایا اے امیر المین اللہ عظل نے اس کا نام ایرامل اعماد رکھا اس کے ستون زبر و یاقوت کے تھے اس شہر کے علاوہ پوری دنیا میں کوئی اور شہر ایسا نہیں جو یاقوت و زبرجد سے بنایا گیا ہو چنانچہ فرمان خدا بندی ہے ارامل اعماد اللہ فل بلاد پاراتی سورہ فجر آیت نمبر سات اور آٹھ ترجمہ ایک کنز ایمان وہ ارم حد سے زیادہ طول والے کہ ان جیسا شہروں میں پیدا نہ ہوا اے امیر المنی اس جیسا کوئی اور شہر نہیں جب شداد کو اس کی تکمیل کی خبر دی تو اس نے کہا جاؤ اس کے گرد مضبوط قلعہ بناؤ اور کلعے کے گرد ایک ہزار محل بناؤ ہر محل میں ایک ہزار جھنڈے گاڑو اور ہر ہر جھنڈے پر ایک مخصوص نشان بناؤ یہ محلات میرے وزراء کے لیے ہوں گے حکم پاتے ہی کاریگر مصروف عمل ہو گئے فراغت کے بعد جب کاریگروں نے شداد کو خبر دی اس نے اپنے خاص وزیروں میں سے ایک ہزار وزارہ کو حکم دیا کہ میری اس بنائی ہوئی جنت کی طرف چلنے کی تیاری کرو ہر خاص و عام ارم کی طرف جانے کی تیاری میں لگ گیا لوگوں نے جھنڈے اور نشانات اٹھا لیے حکم جاری ہوا میرے وزارہ اور خاص عہدے داران اپنی عورتوں خادموں قریضوں کو لے جانے کی تیاری کریں۔ پھر شداد بادشاہ نے وزارا اور دوسرے لوگوں کو بہت ساری دولت و خورد و روش کا سامان دینے کا حکم جاری کیا تمام لوگ دس سال تک اس جنت میں جانے کی تیاری کرتے رہے شداد نے دو آدمیوں کو اپنے شہر کا نگران مقرر کیا اور اجازت عام دے دی جو آنا چاہے میرے ساتھ آ جائے اب شداد بڑے جاو جلال اور متکبرانہ فاتحانہ انداز میں بڑی شان و شوکت سے جھوٹی شان و شوکت سے سپاہیوں کے جھرمٹ میں روانہ ہوا جب شداد اپنے وزراء کے ساتھ اس جنت سے صرف ایک دن اور ایک رات کے فاصلے پر رہ گیا تو خالق کائنات مالک لم یزل قادر مطلق خدا بزرگ و برتر عزد و جلنے اس پر عذاب بھیجا آسمان سے ایک چیخ سنائی دی شداد نامراد اپنی بنائی ہوئی جنت کی ایک جھلک دیکھے بغیر ہی اپنے تمام ہمراہیوں ساتھیوں کے ساتھ ہلاک ہو گیا سب لشکری تباہ و برباد ہو گئے کوئی بھی اس شہر میں داخل نہ ہو سکا اب قیامت تک بھی کوئی اس شہر میں داخل نہیں ہو سکتا اے امیر المین یہ تھا ارم کا سارا واقعہ ہاں آپ کے زمانے میں ایک شخص اس میں داخل ہوگا وہ اس کی تمام چیزیں دیکھے گا واپس آ کر بیان کرے گا لیکن اس کی تصدیق نہیں کی جائے گی کوئی اس کی بات ماننے کو تیار نہ ہوگا یہ سن کر امیر المؤمنین حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی انہوں نے فرمایا اے ابو الصحاق کیا آپ اس میں داخل ہونے والے شخص کی کچھ صفات بتا سکتے ہیں فرمایا ہاں وہ شخص سرخ اور بھورے اور پستہ قد ہوگا اس کی آنکھیں نیلی ہوں گی اس کے ابرو پر ایک تل ہوگا وہ اپنے گمشدہ اونٹ کی تلاش میں اس صحرا میں جائے گا تو اس پر وہ شہر ظاہر ہوگا اس میں داخل ہو کر کچھ چیزیں وہاں سے اٹھا لائے گا اس وقت حضرت سیدنا عبداللہ بن قلابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے حضرت سیدنا کاب ال احبار رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کی طرف دیکھا تو فرمایا امیر المن یہی وہ شخص ہے جو اس میں داخل ہوا ہے آپ اس سے وہ چیزیں پوچھ لیجئے جو میں نے آپ کو بتائیں حضرت سعین امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ ہُن نے فرمایا اے ابو اسحاق یہ تو میرے خادموں میں سے ہے وہ میرے پاس ہی ہے فرمایا یا تو وہ اس شہر میں داخل ہو چکا یا انقریب داخل ہوگا بس یہ وہی شخص ہے یہ سن کر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ابو اسحاق اللہ تبارک کا واطلہ نے تمہیں دوسرے علما پر فضیلت دی ہے بے شک تمہیں اولین و آخرین کا علم دیا گیا ہے حضرت سیدنا کاب الاحبار رضی اللہ تعالی انہوں نے فرمایا قسم اس پاک پر وردگار کی جس کے قبضے قدرت میں کاپ کی جان ہے اللہ اجل نے کوئی چیز پیدا نہیں فرمائی مگر اس کی تفسیر اپنے برگزیدہ رسول حضرت سیدنا موسا کلیم اللہ علی نبی علیہ نبی جین علیہ سلاۃ وسلام کو بتا دی بے شک قرآ کریم بہت بلند و عظیم اور وعید سنانے والا ہے مدنی چینل کے ناظرین شداد کی نقلی جنت کا بیان آپ نے سنا اور یہ بھی پتا چلا حضرت کابل احبار رضی اللہ علم کا عیم کتنا تھا اللہ اکبر آئیے قرآن پاک میں پاراتی سور فجیل کا جو ذکر ہے وہ آپ کو میں سناتا ہوں التي لم يخلق مطلها في البلاد وفموا دالذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين تغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد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 پھر ان میں بہت فساد پھیلایا تو ان پر تمہارے رب نے عذاب کا کوڑا بقوت مارا تو قوم عاد اور دوسری سرکش قوموں کا حال بیان کیا گیا مدنی چینل کے ناظرین اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے اور ہمیں دنیاوی محلات دنیاوی مکانات کی محبت سے آزاد فرمائے فریقلی سلاد السلام کا ارشاد سنیے جنتی محل کا سودا میرے اللہ سنت کا جو رسالہ ہے اس سے صفحہ نمبر انتالیس سے عرض کر رہا ہوں وہ نادان لوگ جو بلا ضرورت مکان دکان اس کی تعمیر اس کی تزئین اس کی ڈیکوریشن منہمک رہتے بس سال تبدیل ہوا فیشن تبدیل ہوا ٹائلیں تبدیل ہوں گی کچن کا انداز تبدیل ہوگا واش روم کا انداز تبدیل ہوگا لاکھوں لاکھ خرچ کر دیتے کروڑا کروڑ خرچ کرتے بلا وجہ خرچ کر دیتے ہیں۔ سنیے، مشکا شریف حدیث نمبر پانچ ہزار ایک بیاسی مالک کے کونوں مکان رسول ذیشان محبوب رحمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمانے علی شان مسلمان کو ہر خرچ کے عبض اجر دیا جاتا ہے سوائے اس مٹی کے اب اس حدیث کی شرح سنیے آج جلسہ صفحہ انیس سے مفتی صاحب فرماتے ہیں اچھی نیت کے ساتھ شریعت کے مطابق کھانے پینے لباس وغیرہ خرچ کرنے میں ثواب ملتا ہے کہ چیزیں عبادات کا ذریعہ ہیں مگر بلا ضرورت مکانات بنانے میں کوئی ثواب نہیں لہذا عمارات سازی کا شوق نہ کرو کہ اس میں وقت اور مال دونوں کی بربادی ہے خیال رہے یہاں دنیاوی عمارتیں وہ بھی بلا ضرورت بنانا مراد ہے مسجد مدرسہ خانقہ مسافر خانہ اچھی نیت کے ساتھ بنانا تو عبادت ہے کہ یہ تو صدقات جاریاں ہیں یوں ہی اچھی نیت کے ساتھ بقدر ضرورت مکان بنانا بھی ثواب ہے کس میں سکون سے رہ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے گا بعض لوگ دیکھے گئے کہ وہ ہمیشہ مکان کے توڑ پھوڑ ہر سال نئے نمونے کے مکانات بنانے ہی مشغول رہتے ہیں یہاں اچھی نیت کے ساتھ یہ ہی مراد ہے شاہ عرب محبوب رب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا یہ سننے ترمیسی کی حدیث سے پاک حدیث نمبر ہے دو سارے خرچ اللہ عز و جل کی راہ میں سوائے عمارات کی تعمیر کے کہ ان میں بھلائی نہیں جلسہ صفحہ 20. مفتی صاحب لکھتے ہیں دنیاوی غیر ضروری عمارتیں بناتے رہنا اسراف یعنی فضول خرچی ہے اللہ اک ہمارے غف پاک قطب ربانی محبوب سبحانی پیر لاسانی شہباز علا مکانی قندیل نورانی غوث سمادانی حضرت شیخ ابو محمد عبد القادر جیلانی قدیثرہ نورانی ایک شخص کے قریب سے گزرے اپنے گھر کی مضبوطی م. کے لیے تعمیرات کر رہا تھا وہ سے پاک نے برجستہ عربی اشعار پڑھے جن کا ترجمہ یہ ہے کیا تم ہمیشہ رہنے والوں کا مکان بنا رہے ہو اگر تمہیں سمجھ ہو تو اس میں تھوڑی مدت رہو گے اس شخص کے لیے پیلو کا سایہ ہی کافی ہوتا ہے جس کے پاس قیام کے لیے فقط ایک دن ہوتا ہے دوسرے دن اس سے کوچ کر جاتا ہے حضرت سید علی خواف رحمت اللہ تعالی کسی درویش کو مکان بناتے ہوئے دیکھا تو اس کی مذمت کی فرمایا تم اس مکان پر جو کچھ خرچ کرتے ہو اس سے تمہیں سکون و اطمینان حاصل نہ ہوگا کتنا عبرت والا شعر ہے اونچے اونچے مکان تھے جن کے تنگ قبروں میں آج آن پڑے آج وہ ہے نہ مکان باقی نام کو بھی نہیں ہے نشا باقی شداد اپنی بنائی ہوئی جنگت میں پہنچ نہ سکا ایک عبرتناک واقعہ ملتان شریف کا سنیے دھن کمانے کی دھونے اس کے لیے وطن کو چھوڑا شہر خاندان کو چھوڑا دوسرے ملک میں چلا گیا خوب مال کمایا گھر بھجوایا اس کے اور گھر والوں کے بڑا مشورے سے عالی شان کوٹھی بنائی گئی بنگلہ بنایا گیا سال سال یہ نوجوان رقم بھیجتا رہا گھر والے مکان بناتے رہے اس کو سجاتے رہے یہاں تک کہ تکمیل ہوئی یہ شخص وطن واپس آیا اس عالی شان مکان میں رہائش کے لیے تیاریاں عروج پر تھی مگر آہ مقدر اس مکان میں منتقل ہونے سے تقریباً ایک ہفتہ قبل اس کا انتقال ہو گیا اور وہ نوجوان جو وطن کو شہر کو خاندان کو ملک کو چھوڑ کر کہیں دور جا بسا تھا اور سال ہر سال جوانی کے اس نے رقم کمانے کے لیے صرف کیے وہ اپنے عالیشان مکان میں جانے کے بجائے قبر میں منتقل ہو گئے مدی جینل کے ناظرین کب تک دنیا میں خفلت کے ساتھ زندگی گزاریں گے اچانک دنیا کو چھوڑ جانا ہے یہ لہ باغات عمدہ عمدہ مکانات اونچے اونچے محلات مال و دولت ہیرے جواہرات سونے چاندی کے زیورات منصوب و شہرت دنیاوی تعلقات کام نہیں آئیں گے نرم نرم گدے تو گھر رہ جائیں گے بغیر تکیے کے فش پہ ڈال دیں گے خاک پہ ڈال دیں گے قبر میں ڈال دیں گے عبرت کی چاہ آشا نہیں چل دیئے دنیا سے سب شاہ ہو گدا کوئی بھی دنیا میں کب باقی رہا جیتنے دنیا سکندر تھا چلا جب گیا دنیا سے خالی ہاتھ تھا لہ لہتے کھیت ہوں گے سب فنا خوش باغات کو ہے کب بقا تو خوشی کے پھول لے گا کب تلک تو یہاں زندہ رہے گا کب تلک دولت دنیا کے پیچھے تو نہ جا آخرت میں مال کا ہے کام کیا مال دنیا دو جہاں میں ہے و بال کام آئے گا نہ پیشے ضلع رزق میں کسرت کی سب کو جو سجو آہ نیکی کی کرے کون آ دل گناہ میں مت لگا پچھتائے گا کس طرح جنت میں بھائی جائے گا دل سے دنیا کی محبت دور کر دل نبی کے عشق سے معمور کر عشق مد دنیا کے غم میں تو بہا ہاں نبی کے غم میں خوب آنسو بہا ہو اتا یارب ہمیں سوزے بلال مال کے جنجال سے ہم کو نکال یا الہی کر کرم عطار پر یا الہی کر کرم سگے عطار پر خب دنیا اس کے دل سے دور کر مدی چند کے ناظرین حضور قرآن کا مہینہ ہے اللہ ہمیں کثرت تلاوت کی توفیق عطا فرمائے خالی تلاوت ہی نہیں سمجھے بھی اس کو رب کریم ہمارا خالق و مولا ہم سے کیا فرما رہا ہے سور دخان پارہ پچیس آئے پچیستا انتیس بڑی عبرتناک آیات ہیں اللہ رحمان عجدا اجل فرماتا ہے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 بک آلئی مسم کانو ترجمہ ترجمائے کنزلیمان کتنے چھوڑ گئے با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 ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالی لے, نے اپنے مکان کو دیکھا تو اولن خوش ہوئے پھر رونے لگے اور کچھ اس طرح کا فرمایا کہ اگر تجھ میں رہنا ہوتا تو میں غم نہ کرتا اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عبرت کی توفیق عطا فرمائے میں مدنی چینل کے ناظرین کو اپنے اسلامی بھائیوں کو مدنی ماحول میں احتکاف کرنے کی دعوت دوں گا الحمد للہ ماہ رمضان پورے مہینے کا اعتقاف دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں سو سے زائد مساجد میں ہو رہا ہے اللہ کی رحمت سے امید ہے اور دس دن کا آخری اشرے کا احتکاف یہ تو اللہ کی رحمت سے سین کروں مساجد میں ہوگا آپ جس شہر میں رہتے ہیں امید ہے اس شہر کے مدنی مرکز میں بھی اعتقاف کی ترکیب ہوگی آپ اسلامی بھائیوں سے رابطہ کر کے وہاں احتکاف کی بہاریں لوٹنے کے لیے پہنچ جائیے ان اللہ آپ کو علم دن سیکھنا نصیب ہوگا اخلاق اچھے ہو جائیں گے اللہ کے رحمت سے امیر اللہ سنت فرماتے ہیں بگڑے اخلاق سارے سور جائیں گے مدانی محول میں کر لو تم احتکاف بس مزاق کیا مزاق کو بھی مزے آئیں گے مدانی محول میں کر لو تم احتکاف تو احتکاب کر لیجئے اللہ تعالیٰ ہم نصیب فرمائے ماہ رمضان کی ہم برکتیں پائیں خوب تلاوت کریں خوب علم حاصل کریں روزے ظاہری و باتنی آداب کے ساتھ رکھنے نصیب ہو جائیں کثرت درود کی سعادت ملے کاش اچھے اخلاق ہمیں نصیب ہوں صدقہ و خیرات کرنا نصیب ہو غریب بہن بھائیوں اور رشتہ داروں کا خیال رکھنا نصیب ہو جائے کاش غریب پڑوسیوں کا خیال رکھنا نصیب ہو جائے و افطاری میں مسلمانوں کو خوب ہم کھلائیں پلائیں انشاءاللہ اللہ خوب خوب برکتیں نصیب ہوں گی اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے محبوب کے صدقے میں جنت عطا فرما دے جنت کے محلات عطا فرما دے اپنے کرم سے اس محلے میں جگہ ہمیں نصیب ہو جائے جو اس کے محبوب کے پڑوس میں ہو کاش آمین جنت میں آقا کا پڑوسی بن جائے عطار الہی جنت میں آقا کا کا پڑوسی بن جائے سگے رفتار بہر رضا و قطب مدینہ یا اللہ میری جھولی بھر دے آمین آمین آمین بجاہ نبی ضلع صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. علی صلی اللہ علیہ وسلم.